تیسرا نقطہ 1991 کی ابتدا سے امریکہ اور کفری ممالک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے مسلمانوں کے خلاف زمین ہموار کرنے کی کوششیں ہسپانیہ کے دارالحکومت میڈریٹ میں پہلے کانفرنس سے شروع کر دی تھی اس کے بعد بہت زیادہ کانفرنسیں منعقد ہوتی رہیں جن کا مقصد مجاہدین اور جہاد کے خلاف لوبنگ کرنا اور زمین ہموار کرنا ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا پہلے جو پابندی ملکوں کی سطح پر تھی کہ پاکستان کا مجاہد پاکستان میں مطلوب افغانستان کا مجاہد افغانستان میں مطلوب یہ اب جا کر براعظموں کی سطح پر ہوا کہ ایشیا کے کسی بھی ملک میں کاروائی کرنے والا پورے ایشیا میں مطلوب ہے پھر یہ آگے جا کر عالمی سطح پر یہ مجاہد کا تعاقب شروع ہو گیا کہ چاہے کسی بھی ملک میں وہ کاروائی کرے پوری دنیا کو مطلوب ہوتا ہے اور پوری دنیا کی تمام تعوت حکومتیں اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں اور اس کا تعاقب کرتی ہیں تو ان کانفرنسوں کے نتائج کے طور پر یہ باتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں کہ چاہے کسی بھی ملک کا مجاہد ہو اسے پوری دنیا جو ہے بگاتی ہے اور پوری دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے اور استاد یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے تو مجاہدین کا کام ختم ہو جائے گا جس اسلوب میں اور جس طریقے میں مجاہدین اس وقت مصروف ہیں کہ ان کی جو اقتصاد ہے وہ کسی ملک سے آتی ہے اور ان کے جو رابطے ہیں وہ کسی اور ملک سے ہوتے ہیں اور ان کی جو کارکردگی ہے اور تنظیم کا جو طریقہ کار ہے وہ کسی اور ملک میں بیٹھ کر چلایا جا رہا ہے تو اس سے تو ظاہر سی بات ہے جب عالمی طور پر ہمیں بگایا جائے گا اور عالمی طور پر ہمارا پیچھا کیا جائے گا تو ہم کسی بھی ملک میں نہیں رہ سکتے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ کام جو ہے اب آگے نہیں بڑھ سکتا یہ تیسرا نقطہ ہے جس اسلوب اور جس ترتیب کے ساتھ مجاہدین کام میں مصروف ہیں یہ ترتیب آگے نہیں چل سکتی اور حالات نے دکھا دیا کہ یہ ترتیب آگے نہیں چل سکی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ مصر کی تنظیم شیخ عمر عبد الرحمن کی طرف جو منصوب ہے جمع اسلامیہ مصر اس کے تعلقات تھے ایران سے تو ان کے افراد جو ہے ایران میں آ کر رہا کرتے تھے لیکن جب یہ عالمی جنگ کا مسئلہ شروع ہو گیا تو ایران میں بھی نہیں رہ سکے اور آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں یہ پاکستان افغان جہاد کے زمانے میں جو روس کے خلاف جاری تھا پاکستان ایک بہت بڑے مرکز کے طور پر جہادیوں کی خدمت کرتا تھا اور بہت بڑی امداد جو باہر سے آتی تھی اس میں سے پچانوے فیصد حصہ پاکستان کھاتا تھا لیکن جب عالمی جنگ کا مسئلہ شروع ہو گیا دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کی ابتدا ہو گئی تو آپ کو نہ پاکستان میں جگہ ملتی ہے نہ افغانستان میں جگہ ملتی ہے آپ کو کہیں بھی جگہ نہیں ملتی ہے بات سمجھ رہی ہے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایک ساتھی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ جہاد کے لیے کیوں نہیں جاتے تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہا کہ بھئی اللہ کے بندے روس کے خلاف جو افغانستان میں جہاد جاری تھا اس میں تو آپ شریک تھے تو اس نے ہنس کر کہا کہ اس وقت تو آدھی دنیا ایک کفر ہمارے ساتھ تھی آپ تو سب ہمارے خلاف ہیں کسی بھی ایئرپورٹ سے مجھے پکڑا جا سکتا ہے اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے تو یہ بات اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ استاد جو فرما رہے ہیں کہ انیس سو اکانوے سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ترتیب ہمارے جہادیوں کی ہے یہ آگے نہیں چل سکتی. اس لیے ترتیب بدلنا ضروری ہے چوتھا نقطہ یہ ہے سرکاری دینی ادارے اور اس کے علاوہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ غیر سرکاری ہے دینی اداروں سے متعلق ہے یہ بھی آہستہ آہستہ نئے عالمی نظام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں یا واضح طور پر اگر کہا جائے جز من العدو کہ دشمن کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے ایک ایسے راستے کو سرکاری طور پر اپنا لیا ہے کہ جس سرکار کا نظام کفری ہے جس سرکار کے قوانین کفری ہیں اور یہ سرکار اور یہ حکومت یہودیوں اور صلیبیوں کی طرف سے لائی گئی ہیں اور یہ حضرت صاحب جو ہیں اس میں نوکر ہیں تو ظاہر سے بات ہے کیا ہوگا ستقو محد ہل الدینیہ بھی مہم مت الفکری و مشرو مقامات جہادی ہے کہ یہ جو دینی سرکاری ادارے ہیں یا غیر سرکاری حکومت کی طرف مائل ادارے ہیں یہ حکومت کے خلاف عالمی کفر کے خلاف کوئی بھی جہادی کوشش ہوگی تو اسے یہ فکری اعتبار سے اور شریع اعتبار سے ختم کرنے کے درپے ہوں گے ان کے خلاف فتوے دیے جائیں گے اور ان کو غلط کہا جائے گا ظاہر سے بات علماء کی طرف سے فتویٰ آئیں گے علماء کی طرف سے افکار آئیں گے کہ یہ کام غلط ہے تو مجاہدین تو علماء کا احترام کرتے ہیں اور ان کی تباہ کرتے ہیں خصوصا اور پھر عموماً امت بھی یہی دیکھے گی کہ چند مجاہدین یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف علماء اکرام جو ہے ان کی مخالفت پر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مجاہدین غلط ہے حالانکہ مجاہدین برحق ہیں اور وہ علماء غلط ہیں لیکن آپ سمجھائے کون ان باتوں کو چوتھا نقطہ استاد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات نظر آ رہی تھی کہ یہ سرکاری اور غیر سرکاری دینی ادارے اور دینی تنظیمیں آہستہ آہستہ دشمن کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور آج ہم 2014 چودہ میں اس کی بہت ساری زندہ مثالیں دیکھ رہے ہیں تو ساز محترم نے جو یہ بات یہاں پر کی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری دینی ادارے اور غیر سرکاری دینی اداروں کی بہت بڑی تعداد نئے عالمی نظام کا حصہ بن جائے گی یا بیمان اہدا سات ستھرے الفاظوں میں کہا جائے تو دشمن کا حصہ بن جائیں گے یہ ادارے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس عالمی نظام کے سائے تلے جتنی بھی حکومتیں ہیں ان حکومتوں کے اداروں میں سرکاری دینی اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ بھی دشمن کا حصہ بن جائیں گے اور پاکستان میں آپ تو دیکھ رہے ہیں کس کس مولوی کا میں نام لوں بہت سارے ہیں اس طرح جو کہ مجاہدین کے خلاف مسلسل بکواسات کرتے ہیں اور مجاہدین کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں ہدف تنقید بناتے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے تو یہ مسئلہ جو استاد نے اس زمانے میں بیان کیا تو ہم اس زمانے میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں